ولی حا يَا اللہ وائل علی آلِكَ نور يَا نبئی تو سن تل ای فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المنی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں حاضر ہیں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 حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علی سلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ از وجل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اس پر میں نے اللہ از وجل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا صلی صل تعالی علی محمد ہی وبارک وسلم تو کسی نعمت پر سجدہ شکر ادا کرنا یہ سنت بھی ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی خبر ملتی ہے اچھی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کو خوشخبری سننا کہ آپ کا مدینے کا ویزا لگ گیا ہے سجدہ شکر ادا کرے صابۂ کرام علی مدوان بھی سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے نعمت ملے اولاد کی خبر ملے کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے سجدہ شکر ادا کرے اس طرح کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی خبر سن کر دل میں فرحت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہو سکے تو دو رکعت نماز شکرانہ ہی ادا کر لیں اور نہیں تو کم از کم سجدہ شکر ادا کر لیں گزشتہ دنوں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دعوت برکات و مالیہ نے مدین مدنی مذاکرے کے ابتدا میں جب آپ عیسال ثواب کا سلسلہ کرتے تو آپ نے عیسی ثواب کا سلسلہ کچھ یوں شروع کیا کہ یا اللہ میرے نامۂ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں اب تک کی اب امیر علیہ سنت کے نامہ عمل میں نیکیوں کا اندازہ لگائیں کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں مرید آپ کے پھر یہ ایسا نسبت ایسی برکت ہے ای امیر علیہ سنت کی کہ جو اس مدنی ماحول سے اس نسبت سے تعلق قائم کرتا ہے نمازی بن جاتا ہے سنتوں کا پابند بن جاتا ہے درو پاک پڑھنے والا بن جاتا ہے تحجد گزار بنتا ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا بن جاتا ہے یہاں تک کہ نسبت پانے کے بعد حافظ قرآن عالم دین اور مفتی یہ دعوت اسلامی بن جاتا ہے تو ایسے دش لاکھوں لاکھ ہے تو اب جس نے اصلاح کی ان کو ثواب ملے گا جتنی وہ عبادت کریں گے امیر علیہ سنت کو بھی ثواب ملے گا پھر امیر علیہ سنت نے جذبہ دیا نیکی کی دعوت عام کرنے کا تو مبلگین سفر کر رہے ہیں جگہ بجگ سفر کر رہے ہیں گفار کو اسلام کی دعوت دے رہے مسجدیں بنا رہے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں جامعات بنا رہے ہیں تو جناب قیدیوں کی اصلاح ہو رہی ہے تو اسلامی بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد تو اندازہ لگائیں گے اعمال میں نیکیوں کا تصور اور پھر یہ نیکیاں بارگاہ رسالت میں پیش کی انبیاء کرام کو پیش کی صحابہ کرام کو پیش کی اولیاء کرام کو پیش کی دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین مبلغاز کو پیش کی یہاں تک کہ آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو دعوت اسلامی کو کھال دے اور جو کھال جمع کریں میں ان تمام کو بھی اس, سوا, اس کا ثوابی سال ثباب کرتا ہوں تو جس نے کھالیں جمع کی جس نے کھالیں دی کیونکہ ظاہر یہ سب نیکی کی دعوت میں تعاون کا ایک ذریعہ ہے تو اب جب یہ ساری نعمتیں مل گئیں اتنا ثواب مل گیا تو اسلامی بھائی نے کہا کہ اس کا شکرانہ کیا تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کر لیا جائے تو آج جمعہ کی نماز کے بعد بے شمار اسلامی بھائی ہمارے عالمی مدنی مرک فیضان مدینہ سے بھی جمعہ کے بعد کثیر اسلامی بھائی جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ کتاب شکر کے فضائل اس کتاب کے صفہار نمبر اڑتالیس پر ایک بڑا پیاری ایک واقعہ نقل ہے کہ حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قلی سے ملا قلی جو وزن اٹھاتے ہیں جو وزن اٹھاتے ہوئے الحمد اور استغفر اللہ یہ کہے جا رہا تھا الحمدللہ للہ استغفر اللہ الحمد للہ اصطرح یہ بس ورد کیے جا رہا تھا میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا جب اس نے اپنی پیٹھ سے بوجھ اتار دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتے اس نے کہا کیوں نہیں میں اچھا کام کر سکتا ہوں قرآن پاک پڑھا سکتا ہوں لیکن بندہ چونکہ نعمت اور گناہ کے درمیان رہتا ہے اس لیے میں اس کی کامل نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں یعنی جو نعمت اللہ نے مجھے دی میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں اور جو گنا مجھ سے سرد ہوئے سرزد ہوئے میں اسے استغفار کرتا رہتا ہوں توبہ کرتا رہتا ہوں تو حضرت سین بکر بن عبداللہ اللہ اور رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ یہاں کا کلی بھی بکر بن عبداللہ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کی نعمتوں کا یوں تو کیا بیان کیا جائے ہر آن ہر لمحہ ہی نعمتیں و برکتیں ملتی رہتی ہیں ماہ ذی الحجہ جب تشریف لاتا ہے تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس اشرا جو پہلا اشرہ گزر گیا جس کے متعلق روایات بیان ہوئی امیر علیہ سنت نے بارہا اس کے فضائل بیان کیے کہ ماہ رمدان المبارک کے بعد سب سے افضل دن یہی دس دن ہیں اب جس نے یہ دس دن پائے جیسے ہی یہ فضائل سنے نفلی روزوں کی کثرت ہو گئی رات رات بھر عبادت کی ترکیب بن گئی ذکر و اسکار اور اس ایک چینج آ گیا اس کی زندگی میں یہ نعمت ملی اللہ کا شکر ہے کہ کئی ایسے آشقان رسول جو اس اشرے میں اور اس اشرے سے پہلے ہی مکہ مدینے کے مسافر بن گئے حج کی سعادت مل گئی لاکھوں لاکھ کو حج ملا لاکھوں لاکھ نے مدینہ دیکھا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ملی تو جناب اللہ کا شکر ہے بہت بڑی نعمت مل گئی ان کو پھر اسی طرح قربانی کے دن آئے تو دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ آشکان رسول الحمد الحمدللہ راہ خدا اجز وجل میں قربانی پیش کی اب قربانی پیش کی تو جانور کو قربان کرنے کی نعمت نصیب ہوئی پھر سل رحمی کا موقع ملا کہ جناب اپنے رشتہ داروں کو گوشت تقسیم ہوا پڑوسیوں کو یاد کیا سید زادوں کو یاد کیا تو جناب محتاجوں مسکینوں کو یاد کیا تو ان کی خیر خواہ کی ان کو پکا کر کھلایا مطلب ایک ایک معاملات اپنائے گئے تو جس نے اسی طرح کی یہ نعمتیں یہ برکتیں پائی الحمد کہ اللہ تعالی نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کی راہ میں مزید شکرانہ ادا کیا تو بہرحال ہمارے رب الجل کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے زیادہ دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز برس رہی ہیں جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کا اعلان خود خدا خنان و منان اجز وجل نے اپنے پیارے کلام پرانے پاک میں اس طرح فرمایا پارا چودہ سورت النحل آیت نمبر اٹھارہ وہ انتا اردو نعمت اللہ تحسوہا میرے آقا الا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کنزل امان شریف میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ از وجل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے تو پھر اس ساری کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت سے اپنے خالق و مالک عزوجل وجل کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا یعنی اس کا اندازہ مختلف معاملات سے کیا جا سکتا ہے جیسے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگائیں ایک مثال لے لیں ایک لقمے کی جو نہ صرف خود ایک نعمت ہے بلکہ اس ایک لکمے میں بے شمار بے حد بے حساب نعمتیں موجود ہیں کن کن مراحل سے گزر کر وہ لکمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل ہو سکے اس کا اندازہ لگائیے کہ لکمہ عموماً دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایک روٹی کا ایک سالن کا اب روٹی بنتی ہے آٹے سے آٹا بنتا ہے گندم سے اور سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنتا ہے اس کی نشو و نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے المختصر روٹی اور سالن کا حصور زرعی پیداوار پر موقوف ہے اور زرعی پیداوار میں زمین و آسمان کا بڑا دخل ہے کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت چاند کی کرنوں ہاؤں بادلوں بارشوں دریاؤں سمندروں کی ضرورت ہوتی ہے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں ان سے بارش برستی ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں پھر انہیں کاٹا جاتا ہے ہیوی مشینری سے گندم کو چھلکے سے الگ کیا جاتا ہے پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں کے ذریعے ملوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی بڑی بڑی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں اور ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا رحمان از اجل نے مادنیات رکھے ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا جنگلات میں درخت اگائے الغرض زمین و آسمان چاند و سورج ستارے و بادل سمندر و دریا بارشیں ہوائیں اور اناج و سبزیاں یہ سب چیزیں ایک لکمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یعنی اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہونا تو ذریعی پیداوار بند ہو جائے پھر بندہ اس لکمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف و اندوز کے لیے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے اور زبان میں ایک ایسا لواب رکھا جو اس کو ہزم کرتا ہے اسے چبانے کے لیے دانتہ فرمائے یہ نعمت پھر لکمے کو ہلک سے اتارنے کے بعد اب یہاں بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اب اتار دیا بندے کا اختیار ختم اب اس کو ہزم کرنا یہ انسانی جسمانی اعضا کا کام ہے میدا یہ لکمے کو پیستا ہے جگر اس سے خون بناتا ہے فضلا انتڑیوں اور مسانوں میں چلا جاتا ہے یوں اس لکمے سے انسان کے جسمانی اعضا کی نشو نما ہوتی ہے آنکھ ناک کان ہاتھ پیر سبھی کو اسے غذائیت ملتی ہے اسی سے چربی بنتی ہے اسی سے گوشت بنتا ہے اسی سے ہڈیاں بنتی ہے اسی سے خون بنتا ہے اور اسی طرح انسان زندہ رہتا ہے ایک لکما تو اب اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا کیا ہے جب یہ چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں کہ بندہ ہر سات ہر سانس رب تالا کے لیے وق کر دے کھائے رب کے لیے پیے رب کے لیے چلے رب کے لیے دیکھے رب تالا کے لیے سنیں رب تالا کے لیے بولے رب تالا کے لیے سوئے رب تالا کے لیے گویا اس کا جینا مرنا یہ اللہ ہی کے لیے, لیے ہونا چاہیے کیوں؟ کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یہ نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ تو ایک لکمے کی بات ہو رہی تھی اگر بندہ اپنے چاروں طرف نظر کرے نا یعنی دائیں دیکھے تو رب کی نعمتیں بائیں دیکھے تو اسی کی نعمتیں آگے دیکھے تو رب کی نعمتیں پیچھے مڑ کر نظر کرے تو اسی کی نعمتیں حتہ کے اس کا یہ خود دیکھنا یہ بھی رب کی نعمت, نعمت ہے نعمت نعمت چلنا تو چلنا نعمت ہے بیٹھے تو بیٹھنا نعمت ہے کھائے تو کھانا نعمت ہے پیے تو پینا نعمت ہے سوئے تو سونا نعمت ہے جاگے تو جاگنا نعمت بولے تو بولنا نعمت سنے تو سننا نعمت اور پہنے تو پہننا نعمت لکھے تو لکھنا نعمت پڑھے تو پڑھنا نعمت سمجھے تو سمجھنا نعمت اور یاد رکھیے جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ عذاب اور آفت ہے جی ہاں غور سے سنیے حضرت سینا امام حسن بسری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین شکر جو ہے نا شکر یہ اعلی درجے کی عبادت ہے اور شکر کی نعمت یہ عظیم نعمت ہے شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے شکر ہی نعمتوں میں بائس زیادت ہے شکر اللہ والوں کی عادت ہے شکر رب از وجل کی اطاعت ہے شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے شکر ترک معصیت ہے شکر معرفت نعمت ہے جب کہ نا شکری باعث ہلاکت نعمتوں میں رکاوٹ ہے تو بہرحال شکر جو ہے یہ نعمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے جی ہاں بہت ساری نعمتیں ہم کو ملتی ہیں لیکن چونکہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی جو مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ مدنی مذاکروں کے ذریعے امیر علیہ سن نے بارہ اس کی تربیت فرمائی تو آئیے نعمت اگر ہمیں ملے تو اس کی حفاظت کیسے ہو اس کا نسخہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزوجل کسی بندے کو اہل مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے پھر وہ کہے ماشاءاللہ اللہ قوت اللہ باللہ یعنی جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمت کی حفاظت رہے تو ہر آن اللہ عز و جل کے شکر کی عادت بنائیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو نعمت مجھے مل رہی ہے کہیں یہ نعمت ضائع تو نہیں ہو رہی کیونکہ بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا خوشبار زندگی گزارتا ہے اچانک اس کا ہاتھ تنگ دس ہو جاتا ہے جہاں گھر میں فراخی ہوتی تھی کھانے پینے کے معاملات بہت فراخی کے ساتھ چلتے تھے اچانک تنگ دستی ڈیرا جماتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں کل تک وہ پورے محلے میں علاقوں میں گوشت تقسیم کیا کرتا تھا آج وہ اپنے گھر میں انتظار کرتا ہے کہ میرے گھر میں گوشت آ جاتا ایسا کیوں ہوتا ہے سنیے ایک وجہ یہ بھی ہے امن مبنی حضرت سید عائشہ صدیقی ردی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہروبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا اسے اٹھا کر پہنچا اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ وجل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی جائزہ لیں کتنا مطلب ہمارے رسک کا ضیا ہوتا ہے کتنا کھانا ہمارے یہاں پھینکنے میں چلا جاتا ہے کتنے گوشت کا ہم نے اچھی ترکیب نہیں بنائی تو وہ ضائع ہو گیا اگر کسی اور کو دے دیتے تو پیٹ میں چلا جاتا تو بہرحال ہمیں ان معاملات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ وجل کی بارگاہ میں اگر ہم سے یہ غفلتیں ہو گئی ہوں تو ہمیں اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن منقدر قرشی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک ترجمہ کے اے اللہ اپنے ذکر شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما امیر علیہ کا معمول دیکھا ہے سال سال سے کہ آپ الحمد یہ دعا ہر فرد نماز کے بعد ادا دعا کرتے ہیں رب آئینی اعلیٰ دیکری کا و شکری وہ اسلامی کے مراکز ہیں تو وہاں بھی ہمارے امام صاحبان یہ معاملات اپناتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں حضرت سیدنا نوح اللہ نبی والی سلاۃسلام ان کا قرآن پاک میں ان کو ابدن شکورہ فرمایا گیا یعنی بہت بڑا شکر گزار بندہ یہ کس لیے فرمایا گیا اس کے بارے میں سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ واحد فرماتے ہیں کہ سیدنا نو علیہ نبی جینا والی سلاۃسلام اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے آپ جب کھاتے اللہ عزوجل کا شکر بجا لاتے جب پیتے اللہ کا شکر بجا لاتے جب ایک قدم چلتے اس پر بھی اللہ وجل کا شکر ادا کرتے جب کوئی شے پکڑتے تب بھی اللہجل کا شکر کرتے چنانچہ اللہ عز و جل نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کان ہو کا نہ شکورا بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا تو بہرحال حضرت سیدنا محمد بن قاب قرضی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ سیدنا نو علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے تو الحمد للہ پڑھتے جب پانی نوش فرماتے الحمد پڑھتے جب کپڑا پہنتے تو الحمد پڑھتے جب سوار ہوتے الحمد للہ پڑھتے بس اللہ زوجن نے ان کا نام ہی شکر گزار بندہ رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کھانا کھائیں جو کھانا کھانا عموماً اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے جی ہاں کھانا کھانا جو ہے یہ اللہ کا ذکر سے غافل کر دیتا ہے لیکن جو امیر سنت کے ساتھ دسترخان پر ہوتے ہیں تو چونکہ امیر علیہ سنت کا جو قرب ہے یہ یوں سمجھنے کے ہر وقت مدنی تربیت گاہ قائم ہوتی ہے کہ امیر علیہ سنت کے دسترخوان پر بھی یہ تربیت ملتی رہتی ہے کہ بارہا آپ کے دسترخوان پر خود امیر علیہ سنت کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی بسم اللہ یا واجد بسم اللہ یا واجدو اور یا واجدو پڑھ کر جو لکما کھاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ لکما اس کے پیٹ میں نور بن کر داخل ہوتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے لیکن ہمیں اول تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ ملتا ہے بلکہ یہاں تک بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں اور جب کبھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آئے کھانے کے دوران بسم اللہ ہی و آخرہ یہ پڑھ لیں اس کی بڑی پیاری ایک حکمت آپ امیر علیہ سنت نے لکھی ہے کہ جو اس طرح سے پڑھنے کی عادی ہوگا نا بیچ میں بھی بسم اللہ اولہ و آخرا یعنی پہلے لکمے پر بھول گئے اب بالکل آخری لکما ہو یاد آ جائے یہ پڑھ لیں تو شیتان چونکہ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جیسے ہی بسم اللہ ہی و آخرہ وہ پڑھتے شیطان نے جو کھایا ہوتا ہے وہ اگل دیتا ہے یعنی اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو امیر الحسن نے فرمایا کہ اس طرح سے کرنے سے شیطان کو بھی خوف رہتا ہے کہ میں خاص ہو رہا ہوں اس کے ساتھ کہ ایک آدھ لکمے پر بھی اس نے پڑھ دیا نا میرا سارا پیٹ خالی ہو جائے گا भाए भाए تو خیر یہ علم ہے یہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور عمل کا بھی اللہ کرے ہمارا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں زندگی ہے دولت بھی ملتی ہے شہرت بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے اولاد بھی ملتی ہے طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن جب یہ نعمتیں ناشکری کا شکار ہو جاتی ہیں یعنی اللہ کے پسندیدہ کاموں میں انہیں استعمال نہیں کیا جاتا جبھی جب ناشکری ہے جب ظاہر جس کو دولت ملے وہ اس کی زکات ادا کرے صدقہ و خیرات کرے سلائی رحمی کرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ شکر گزار بندہ ہوا کہ اس نے اللہ کی نعمتیں ملی اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے مال کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کیا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اس کو عزت ملی وہ عزت مل کر اللہ کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا اس کو شہرت ملی اس کو کوئی منصب ملا اس نے اپنے ذریعے سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دی تو یہ شکر گزاری ہوئی تو جو ناشکری کرتا ہے وہ غور کرے کہ حضرت سینا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہجل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے تو ہم اللہ تعالی سے معافی کے طلبگار ہیں استغفار کریں توبہ کریں کہ یا اللہ جو تھی نے نعمتیں عطا کی ہم نے کما حق کہو تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا مولا ہمیں معاف فرما دے اور اے مالک و مولا ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما اور بڑی یعنی کر، کریم پروردگار از وجل کی نعمتوں کا اگر شمار کیا جائے نہ تصور کیا جائے تو کیسی کیسی نعمتیں رب تعلیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تو اگر یہ تصور کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے حضرت سیدنا ابو سلیمان واسطی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ از کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کتنی پیاری بات ہے؟ کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اب ہم تو یہی سمجھتے کہ جناب مالدار ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے بعد نادان ہوتے ہیں جو شکوا کرتے ہیں یار ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہم کا قربانی کریں گے ہم تو غریب لوگ ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پاس کچھ تھوڑی ہوتا ہے نئے کپڑے تو یہ تو مالدار لوگ پہناتے ہیں میرے پاس توڑی کچھ ہے میں تو بسوں میں سفر کرتا ہوں اپنے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے حضرت رہنے کے لیے کر نہیں نہیں میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے شکوا کیا تنگ دستی کی تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے میں بہت غریب فقیر مفلس آدمی ہوں آپ نے کہا اچھا یہ اپنی آخ کتنے میں دو گے کہ ایک لاکھ ایک لاکھ میں آنکھ دے دو اپنی کہا نہیں حضرت چلو ایک ہاتھ دے دو ایک لاکھ روپے لے لو کہ ہاتھ دے دو نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا چلو ایک پاؤں دے دو ایک پھر آپ نعمتیں گنواتے رہے کہ اللہ کے بندے کروڑ ہاں کروڑ روپوں کا تو تو خود ہے تو خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار نہیں تو تو سوچ کہ تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کر رہا ہے کہ جب انسان اس طرح کا ذہن بناتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں تو اس کا مطلب وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے قربانی کی قربانی کی تو ٹھیک جیسے چھوٹا جانور کیا بکرا کاٹا اس نے اب وہ بھی شکوا کرتا ہے یار اپنے پاس تو ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو ہم بھی بیل کی قربانی کرتے ہیں یار اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میں تو تیس ہزار کا بیل لایا تھا وہ تو پچاس ہزار کا بیل لایا اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میرے بھائی آپ ایسے بھی دیکھیں کہ جو ایک لاکھ روپے کا بیل کاٹتے ہیں لیکن ان کے دانت ہی نہیں ہیں کہ وہ کھا سکے اس کو آپ کے پاس کھانے کی نعمت تو ہے آپ کے پاس کھانے کی نعمت تو وہ, وہ کاٹتے ہیں ان, وہ کھا نہیں سکتے ان کے پاس سر طرح طرح کی لذیذ غذائیں ہیں لیکن <laughs> وہ اپنے حلق سے اس کو نیچے اتار نہیں سکتے کہنے والے نے کہا کہ دولت سے دولت سے نرم و ملائم بستر تو خریدا جا سکتا ہے لیکن اس دولت سے آپ کو نیند نہیں ملے گی اس دولت سے آپ کو نیند نہیں ملے گی آپ اس دولت سے مہنگی سے مہنگی دوائی خرید سکتے ہیں لیکن اس دولت سے آپ کو شفا نہیں ملے گی تو ہم غور کریں اور سوچیں تو اس طرح سے ناشکری والے انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے اگر آپ بس میں سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے بھی معاشرے میں دیکھیں گے کہ جن کے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے بس کے کرایے کے بھی ان کے پاس ترکیب نہیں ہوتی پھر آپ کرایے کے مکان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چلیں اطراف میں آپ کو جھونپڑیوں میں رہنے والے بھی لوگ ملیں گے آپ کو فٹ پاتھ پر سونے والے لوگ بھی ملیں گے تو اگر اپنے جیسا کہ بزور رحمت اللہ تعالی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ توبہ سے قبل امیر گھرانے سے تعلق تھا جب آپ نے توبہ کی درویشی اختیار کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا تو دل میں خیال ہوا کہ وہ جو دور تھا کسی آسائشیں تھیں غلام بھی تھے خادمین بھی تھے اور ہر طرح سے آسائشیں تھیں اور آج ایسی غربت آ کہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتا ہی نہیں ہے یہ سوچ کر ننگے پاؤ آپ جامع مسجد کی طرف چلے جب جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو صرف جوتے ہی نہیں تو پیروں سے محروم ماروں تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں دیکھنے کی نعمت ملی ہمیں بولنے کی نعمت ملی ہمیں سننے کی نعمت ملی ہمیں چلنے کی نعمت ملی ہمیں پکڑنے کی نعمت ملی تو جب یہ ساری نعمتیں دیکھتے ہیں تو پھر پکارتے ہیں فبی ائی ربی کو ماتان کہ اللہ کی کون <تصفيق> کون سی نعمتوں کو جھٹ گے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انسان جب اس طرح کا اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ جو نعمتیں جو برکتیں ملی میرے رب از کی طرف سے ملی اور پھر <تصفيق> ان نعمتوں کے حصول کے بعد ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا حضرت سید ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سئینا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اسے اپنی نعمتیں شمار کرائے گا اتنا بیان کرنے کے بعد سیدہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے بہت روئے کہ اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تمہیں مطلب پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ زل بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمانے کے بعد عذاب نہیں دے گا نعمتیں ملی تو پھر پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے نے کیا, کیا؟ تنہیں تجھے آنکھ دی تھی ان اس آنکھ کا کیا استعمال کیا یہ ہاتھ ملے تھے ان ہاتھوں کا کیا استعمال کیا یہ پاؤں ملے ان پاؤں کا کیا استعمال کیا یہ زبان ملی اس زبان کا کیا استعمال کیا اگر مال ملا اس مال کا کیا استعمال کیا عزت ملی اس نعمت پہ تھی نے کیا شکر ادا کیا تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں بعض اوقات ہمیں نعمت وہ چھوٹی محسوس ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں حقیقت تو یہ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضرت <تصح> سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے قسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نعمتیں نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لائی جائیں گی اللہ عزوجل اپنی ایک نعمت سے ارشاد فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے اپنا حق لے لے تو وہ اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں چھوڑے گی اب سوچیں نعمتوں کا حق تو یہ کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بہرحال ایک خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے ایک مرتبہ دربار میں خوف خدا والے خلیفہ دے آپ اپنے دربار میں علماء کو جمع رکھتے تھے اچانک ان کو پیاس محسوس ہوئی انہوں نے پانی طلب کیا ان کو پیالے میں پانی پیش کیا گیا جب وہ پانی پینے کے لیے اٹھایا منہ تک لگایا تو ایک عالم صاحب نے ان کو روکا خلیفہ صاحب ذرا میری ایک بات کا جواب دیجئے کا فرمائیے کہ آپ جنگل و بیابان میں ہو صحرا میں ہو آپ کو شدت سے پیاس لگے تو پانی کا یہ ایک پیالہ آپ کتنی دولت دے کر خریدیں گے انہوں نے کہا کہ ول اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا میں پانی پی لوں گا پی لیجیے وہ پانی پی لیا انہوں نے پھر کہا کہ اب یہ پانی آپ کے پیٹ سے باہر نہ نکلے <coughs> یعنی آپ کا پیشاب بند ہو جائے آپ یہ بتائیے کہ اس پیشاب کے کو نکالنے کے لیے آپ اپنی کتنی دولت خرچ کریں گے فرمایا کہ ولہ اپنی پوری سلطنت دے دوں گا کہا کہ جس جس سلطنت کی حیثیت ایک پانی کا پیالہ اور اس کا پیشاب ہو وہ کہاں اس قابل ہے کہ اس پر تکبر کیا جائے یعنی سمجھانے کے لیے کہ ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج جو نعمتیں ہمیں بآسانی با دستیاب ہیں جیسے پانی ہے پانی یہ یوں سمجھنے کہ ہماری لیے تو مفت ہے نا ہمیں کوئی اس کی قیمت مول نہیں دینی پڑتی لیکن غور کریں اور سوچیں کہ کبھی اگر یہی پانی نایاب ہو جائے اور پینے کے ہی لالے پڑ جائیں تو ہم کتنی دولت خرید دے دیں گے تو شیطان یہ ہمارا دشمن ہے شیطان یہ ہمارا دشمن ہے بندے کو شکر گزاری میں آنے نہیں دیتا کہ سیدنا بکر بن عبداللہ اللہ مزنی رحمت اللہ تعالی غنی فرماتے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ز سے دعا کرتا ہے اللہ ز اسے مصیبت سے نجات بخش دیتا ہے پھر شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے شکر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ آسان تھا جس طرف تم گئے ہو بندہ کہتا ہے, نہیں بلکہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سست تھا جس کی طرف میں متوجہ ہوا لیکن اللہ نے میری طرف سے مجھ سے پھیر دیا یہ, یہ میرے رب کا کرم ہے کہ مجھ سے یہ معاملہ پھیر دیا بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی دولت پہ اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار بھی ہوتا ہے کہ میرے کوئی پرابلم نہیں ہے میں بڑے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ارینج کر لوں گا بڑے سے اچھے سے اچھا ہسپتال ارینج کر لوں گا لیکن اس اچھے سے اچھے ہسپتال میں جانے والا بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر ہتھیار ڈال کر کہتا ہے کہ اب آپ دعا کریں اب آپ دعا کرائیں یعنی ہوتا ہی کہ سارے ہتھیار استعمال کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہتھیار ڈال دیتے کہ جناب اب آپ دعا کریں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نعمتوں کو محفوظ کرنا ہے تو علماء نے لکھا ہے سینا عمر بن عبداللہ عزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لو ہر آن اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے کہ نافرمانی کے باوجود بھی اگر ہم پر نعمتوں کی فراخی ہے تو اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم ہماری نمازیں نہیں ہیں روزے نہیں ہیں زکت ادا نہیں ہو رہی ہر آن ہر لمحہ نافرمانی فرمانی نافرمانی فرمانیاں پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تمہاری نافرمانی فرمانی کے باوجود اللہ عزوجل تمہیں مسلسل نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اس سے ڈرو اس سے ڈرو کہ یہ اللہ ز کی طرف سے ڈھیل ہے یہ ڈھیل ہے تو ہمیں اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور شکر کا ایک طریقہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ سوتے سیدنا محمد بن لوت انصاری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شکر نافرمانی تر کر دینے کا نام ہے نافرمانی فرمانی نہ نا کی جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے اور ایسی انداز اختیار کرنے چاہیے کہ ہر آن ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں دیکھیں ہمارا رب از وجل کتنا کریم ہے کہ شکر کرنے والوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ بن قرار اور رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ و اللہ کہلے اسے بخش دیا جاتا ہے کتنا آسان وظیفہ ہے آ... جو نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ ہی اللہ کہلے بخش دیا جاتا ہے جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ہی اللہ کہلے وہ بھی بخشا جاتا ہے جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمد الحمد للہ کہ لے اس کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آن اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ناشکری کی آفتوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں اجتماع میں شرکت کرتے رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہے انشاءاللہ اس طرح کی عادتیں بنتی رہیں گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے